بھر دو میں گوسا علم گھومتا یا خواہجہ میری جھولی بھر دو میں گوسا علم گمنگتا یا خواجہ میری جھولی بھر دو ہاتھ بڑھا کر ڈالی تو ٹکڑا گات بڑھا کر ڈالی تو ٹکڑا یا خواجہ میری جھولی بھر دو یا <متصفح> خواجہ میری جھولی بھر دو خواجہ بردو بردو جو بھی سائل آ جا خواجہ میری جو سلطان کا نینک کا صدقہ سلطان کا نینک کا صدقہ صدقہ خواجہ میری جھولی بھر دو مجھ کو عشق رسول عطا ہو خواجہ نظر کرم سے بنا دو مجھے کواہش بتاؤ خواجہ نظر کرم سے بنا دو شاہ مدینہ کا دیوانہ شاہ مدینہ کا دیوانہ یا خواجہ میری جھولی بھر دو جوری بھر دو یا خواجہ میری جولی بھر دو یا خواجہ میری جولی بھر دو یا خواجہ میری جولی بھر دو رب کی عبادت کی دشواری اور گناہوں کی بیماری رب کی عبادت کی دشواری اور گناہوں کی یا خواجہ میری جھولی بھر دو یا خواجہ میری جھولی بھر دو یا خواجہ میری جھولی بھر دو یا خواجہ میری جھولی بھر دو دے دو تمت خواجہ سمت کی بات دے دو خواجہ میری جولی بھر دو یا خواجہ میری جھولی بھر دو یا خواجہ میری بھر دو یا خواجہ میری بھر دو دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو